مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں حاضر ہیں اور اس میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے مزید کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی نگران شورہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں تو الحمدللہ ان کے کچھ اس میں مزید تجربات والی گفتگو بھی شامل ہوتی ہے اور اس زمن میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے تو آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی بات آپ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کریں ممکن ہوا تو آپ کی کال کو ضرور شامل کیا جائے گا ایک بڑا یہ تو کافی موضوعات آج بھی الحمد مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے ایک اہم ذمہ داری جو کہ یوں سمجھے کہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور میں نے اس کو نوٹ کیا کہ یوں سمجھنے کہ ایک بہت ایک اچھا پیغام امیر علیہ سنت نے دیا کہ ماہ ربی الاول شریف کی تیاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ نے بھی کافی کلام کیا بانس گاڑنے اور سجاوٹ کرنے کے حوالے سے تو ساتھ میں امیر علیہ سنت نے اپنے ایک درد بیان کیا اور وہ کچھ اس طرح کہ جو یہ کرتے ہیں وہ ہمیں سن نہیں رہے ہوتے تو میں سوچنے لگا کہ اس میں اگر ہم سب اپنی کوئی ذمہ داری نہ بنائیں کہ ان تک کس انداز سے ہم یہ سنائیں کیونکہ یہ تو ہے بات کہ امیر علیہ سنت کی جو حکمت بھری گفتگو ہے وہ ماشاء اللہ جو امیر علیہ نے بیان کی ہیں تو کئی, ایک, کئی باتیں وہ سالہ سال کے جو وسوسے نا وہ ایک جملے میں ہی تفہیم ہو جاتی ہے اس پر بھی میں نے کچھ لکھا ہے لیکن یہ بات کہ جو جن کے متعلق کہا گیا وہ نہیں سن رہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کن کو سنانا چاہیے تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس پہ مدنی پھول آپ فرمائیں کہ ان تک ہم کس انداز سے پہنچائیں کہ حکمت والا انداز بھی ہو ہمارا کوئی جارحانہ انداز بھی نہ ہو اور بات سمجھ میں آ جائے الحمد للہ والسلام العلم و المرسلین مسئلہ یہ ہے کہ جو انداز اور جن لفظوں کا انتخاب امیر سنت اختیار فرماتے ہیں ہر ایک کے شاید وہ بس میں نہیں ہے وہ سمجھانے کچھ اور جائے گا اور وہ, وہ کچھ ہو جائے گا اچھا پھر یہ کہ یہاں ایک بات کی جا رہی ہے سامنے کوئی وہ بحث نہیں ہے امل سنو کچھ فرما رہے تو ایسے سامنے کوئی کاؤنٹر نہیں ہے کہ نہیں یوں نہیں یو دیکھ پروپرلی ایک مطلب فریکوینٹلی ایک میسج جا رہا ہے اگر آپ کسی کو سامنے بیٹھ کر یوں سمجھانے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے سے فری موبائل سے اور پھر وہ صورتحال حال بنے تو میری جو موٹی عقل میں جو اس کا ایک بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء ایک کا دن میں اس کا ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا کیا بات سوشل میڈیا پر جیسے ہم جو دیتے ہیں تو وہ مدنی گلدستہ اس کو وائرل کیا جائے اسپیشلی جو اس طرح کے جو معاملات ہیں پھر امیر سر نے اجتماعی میلاد کو بھی لیا محفل میلاد کو بھی لیا سجاوٹ کو بھی سجاوٹ بھی سجاوٹ بھی لیا, بھی لیا ساؤنڈ سسٹم کو لیا اس طرح کا بہت سارا ایک آپ نے تو پکلے اور یقین ہے یہ ایک درد امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک ایک ان کی جو تکلیف ان تکلیفوں کو محسوس کرنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری ادا بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفقت و محبت کا پیغام عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ نماز میں بھی جب کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنی نماز میں فیر مختصر کی چھوٹی صورتیں پڑھ لی سور فلک سور ناس روایتوں میں آتا ہے کہ مطلب کہ وہ بچہ رو رہا تھا اس کی ماں اس تک پہنچ جائے تو اس طرح مطلب کہ بہت ساری شفقت و محبتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت و شفقت فرماتے ہوئے ان پر مسواک فرض نہیں کی امر پر شفقت فرماتے ان پر تحجد فرض نہیں کی اور بھی بہت ساری نرمیاں ہیں شفقتیں محبتیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا پیارا پیغام ہے پھر بات سمجھنے کی یہ ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے دین ہے عالمگیر دین ہے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کہ جو اس کو قبول نہیں کرتے ان کو بھی پیغام دے رہا کہ قبول کریں وہ کے قریب سے آ کر اسلام و دین کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اسلام و دین کے اندر وہ باتیں بڑی واضح طور پر موجود ہیں کہ جس کا تعلق لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کی عادات اور اتوار اور ان کے آرام و راحت سے جو بہت ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو اسلام و دین بڑے خوبصورت انداز سے اس پر ڈسکس کرتا ہے اور اس پر بڑا پیغام پہنچاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا لوگوں کو تکلیف نہ دینا آپ دیکھیں دنیا میں چاہے وہ عموماً کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کو تکلیف نہ دینے کے اوپر بڑی ڈپیٹس کی جاتی ہے جیسے ہیومن رائٹس کے نام پر بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو دنیا میں جتنے بھی آپ کو مزاحب ملیں گے نا ان میں یہ ایک بحث ضرور ہے لیکن اس کی پروپر ایجوکیشن اور اس کے معاملے پروپر ڈائریکشن اسے نہیں پائی جاتی نہیں پایا جاتا دنیا بھر میں وہ اپنے اپنی طور پر جو لوگ بنا دیں اسلام اور دین اس معاملے میں بڑی واضح طور پر ہمیں گائیڈنس پروائڈ کرتا ہے اور ہمیں پراپرلی قرآن کریم کی آیات اور روایات پھر حدیث پاک روایات کے ذریعے بزرگوں کے اقوال کے ذریعے اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بہت واضح پیغام دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے آپ کے علاقے دیکھیں آپ کا پڑوسی پروس اگر آپ ایسا اب آپ کا ہو کہ جو رات دن تکلیفیں دیتا رہے چیخو پکار کرتا رہے تو آپ کو وہ پڑوسی بھی آپ کو تکلیف مزہ نہیں آئے گا وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے ابھی آدمی میلہ کہاں چھوڑے گا یار الگ چھوڑے گا بڑی مشکل سے ابھی آج کل ویسے ہی ہمارا یہ ملک کے اندر بھی گھر بھی مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں yeah. اب بڑی مشکل سے گھر لیا اب پتا چلا گھر کے اندر میلے میں نظامی یہ ہو گیا کہ وہ بیچ میں وہ جھنڈے گاڑ دیے گئے تو ٹریفک کا ایشو آ گیا تو یہ ہو گیا تو فلاں ایشو آ گیا یہ ہو گیا تو فلاں ایشو آ گیا تو ساؤنڈ سسٹم کا یہ ہو گیا تو یہ ان تمام چیزوں کو بڑے واضح خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھایا اور بڑے درد و بڑے انداز سے سمجھایا شاید کوئی جا کر اگر یہ سمجھانے بیٹھے گا صحیح. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی صورت بن جائے اور اسے بھی سب تو برداشت نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں آلے کا مالا ہو جائے. <laughs> کرنے کیا جائے ہو کیا جائے تو بہتر یہی کہ میرے سنت کا یہ درد بڑا سنت بڑا پیغام جو آ, سمجھے کہ اصلاحی امت کے طور پر ہے درد امت کے طور پر ہے تو اور آسانیاں مہیا کرنے کے طور پر ہے تو یہ, یہ پیغام براہ راست ان کے موبائل فون میں پہنچ جائے ایک تو ہوتا بھائی میں نے وائرل کر دیا لیکن ایک پرٹیکولر نیٹ پرسن تک یہ بات پہنچانا یار اس کو سن تو لو یار تو لوگ سنتے ہیں لیکن اس میں یوں بھی ہونا کہ بعد ایسے موقع نکال کر سنوائے جائے مجھے اسی طرح کے معاملے پر میں یاد آ رہے تھے بہت پرانے اسلامی ہیں تو ان کے والد صاحب کا بڑا مزاج گرم اور اس طرح کا وہ اظہار کرتے تھے تو اس پر مطلب ان کو تھا کہ نماز کے حوالے سے بھی کمزوری تھی کہ اصلاح کیسے ہو تو خود ہی بتانے لگے کہ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو والد صاحب برابر کے کمرے میں تھے تو کہا کہ میں نے حکمت عملی کی کے بیان کا کیسٹ لگایا ڈرائنگ روم میں اور آواز تھوڑی سی میں نے تیز کی اور میں جا کے سوفے پہ لیٹا اور چادر اوڑھ لی میں نے یعنی میں لیٹے لیٹے سن ہوں لیکن میرا مقصود تھا کہ آواز والد صاحب تک بھی پہنچے تو کہا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ برابر والے صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اب میری تو حالت خراب کہ والد صاحب پتہ نہیں ابھی کیا کہیں گے لیکن بہرحال اس نے چادر ہٹائی نہیں میں نے اور اسی میں میری آنکھ لگ گئی اب وہ زہر کے بعد کا وقت تھا تو اثر سے پہلے پہلے میری آنکھ کھلی میں نے وزو کیا اور نماز پڑھنے گیا تو جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میری نظر پیچھے کے سب پڑے بڑے والے پچھلے سب میں موجود تھے تو وہی بات ہے کہ حکمت عملی جو امیر علیہ سنت کا جو حکمت و برانداز انداز ہے تو یہ ماشاءاللہ ایک دل پہ اثر کرتا ہے اور ہمارا کام اگر آگے پہنچا دیا جائے تو یہ بھی بہت فائدے مند ہوگا یہ اچھا فرمایا کہ مدنی گلدستہ پہنچا دیا جائے البتہ بعض ایسے مواقع کے جن نہیں پہنچا پائے اور پتا ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا سمجھانے کی قدرت بھی ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ اس کو سمجھا دے کہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں اس میں مفتی صاحب یہ بات بھی غالباً ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو سمجھانے اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ سمجھانے کے بجائے اگر ہم ان کو یوں اگر کہ دیں تو اس تک پہنچا دے پیغام ہاں سمجھانے کا انداز ہو جو آپ سمجھانا بھی سیکھے یہی کہیں گے ہم سمجھا لیکن اس کو منانے کی ضد نہ رکھے جی کہ منوانے کی ضد کرے گا نا وہ سامنے گا کھیلو ایک تعداد ہوتی ہے موتی سب نہیں مانتے لوگ مطلب یار ہم زمانے سے کر رہے ہیں دس دس پندرہ بندہ بیس بیس سال سے کر رہے ہیں آپ کون سی نئی چیز لے کر آگے پھر اُٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو اگر واقعی ایسا ذہن ہے تو جا کر بات پہنچا دے سمجھا دے لیکن کئی لوگ کا مطلب بحث نہ کرے اگر وہ دیکھ لے کے سامنے والا بحث کر رہا ہے تو حضور میں نے تو اب تک وہ یہ نکی کی دعوت پہنچا دی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم احمائی دعا وغیرہ لے دے کر پھر, پھر, پھر مطلب نکل جائے بھی یہ بے صبح سے میں پڑھیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہونے کا اور بات بگڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے کیا فرماتا ہے صحیح آم. یعنی وہی جو نیکی کی دعوت کی صورتیں ہیں کہ سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے ذرنے غالب ہے کہ وہ سمجھ جائے گا تو پھر سمجھانا اس پر ضروری ہے کہ ورنہ واجب نہیں ہے اور یہ بھی طریقہ ہے کہ سنا دیں ان کو اور میں نے تو آج بھی محسوس کیا کہ وہ بعض اوقات امیر السلن کے جو جملے ہوتے نا اور سوال ہوا تھا کہ عید میلاد النبی پر جو وس بسا تھا تو امیر السلن نے وہ ہر جمعہ عید ہے اور دو دن بعد وہ عید آنے والی ہے کون سی عید ہے یہ سوال کرنے کے بعد جب وہ ایک جملہ کہا نا کہ وہ کہتے نا یار کہ آج تو اپنی عید ہو گئی اب یہ جو آج تو اپنی عید ہو گئی نا تو یہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے سامنے والے کو کلک ہوتی ہے اور بسا ہوتا اور اور ایک عوامی ہے ماشاء اللہ لے لیں جی بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی محق سلسلہ بہت اچھا ہے میں جامت المدینہ سما سے شوکت مدنی عرض کر رہا ہوں کہ بابا جا نے آج مدنی مذاکرے میں سید کے ادب کے بارے توجہ دلائی تو ایک استاد کو سید شگرد سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے ایک استاد کو سید شاگرد شاغ ہم استاد صاحب سے پوچھتے ہیں ہمارے <laughs> استاد صاحب یہ ہمارے حسن مدنی ماشاءاللہ یہ ہمارے دورے حدیث شریف کے استاد ہیں جی استاد صاحب فرمائیے تو اعلیٰ سنت نے اس کی وضاحت تو فرماتی ہے کہ عمل سے بھی اور کال کے ذریعے بھی دونوں باتیں سمجھا دی ہیں کہ اگر کسی سید زادے سے ایسا فیل سرزد ہوتا بھی ہے کہ جس پر ایسی سزا بنتی ہے یعنی اس کو تعذیر کرنا ضروری ہے تو یہ نیت کرے کہ میں شہزادے کے پاؤں پر لگنے والی کیچڑ کو دھو رہا ہوں کہ اس کو گندگی لگ... کیچڑ لگ گئی ہے لہٰذا یہ دھونے کے مجھے سہادت حاصل ہو رہی ہے امام میں نے سنت رحمۃ اللہ تعالی کہ ایک سیرت بیان کرنے والے مشہور بزرگ ہیں سید ایوب صاحب رحمت اللہ تلاڑے یہ اور ان کے بھائی سید کنات علی صاحب رحمۃ اللہ تلاڑ یہ امام علیہ سنت کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے پڑا کرتے تھے امام علیہ سنت سے تو امام علیہ سنت ایک مرتبہ تشریف فرمات ہے یہ دونوں بھی وہیں پر تشریف فرما تھے تو ایک اور امام علیہ سنت کے شاگرد تھے وہیں پر تو یہ زور زور سے ان کے بھائی کو پکارنے لگے کنات علی کنات علی تو امام علیہ سنت رحمتہ اللہ ان کو بلایا کافی ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ کہ کبھی مجھے دیکھا ہے کہ سید زاد کو اس طریقے سے پکارتے ہیں وہ بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ غلطی ہوئی عورت نے فرمایا کہ جائیے آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا تو استاد کو بھی برحال تو تعلیم کا طریقہ کار ہے وہ تو رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی وہ صورت حال اختیار کرے کہ جس سے سید ادب پڑھائی کی طرف منگائی صاحب یہ بھی تعلیمی ہے کہ آپ جس طرح استاد سید صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جس وہ ادب کے تقاضے پورے کر کے جو اس کو پکار رہے ہیں تو گویا یہ بھی تو ایک طلبہ کرام میں اور خود اسادات صاحب سے بھی یہ بھی ایک تعلیم اور ادب کا میسج پہنچانا ہی تو ہے جی کہ یہ ہمارے دین کا اور شریعت کا ایک بڑا خوبصورت پیغام ہوتا ہے ادب اور وہ اس کو ماشاء اللہ بیان کر رہے ہیں دکھا بلکہ پریکٹیکلی تو پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے معاملے میں ہماری کیا تربیت فرماتا ہے ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ما شا و از وجل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کل کا جو باپا کا مدنی مذاکرہ تھا اور باپا نے جو باتیں بتائیں الحمد للہ سن کر دل کو سرور ہوا اور خاص جو باپا نے کہا کہ میرے فضائل بیان نہ کرے الحمد میرے مرشید کی شان مدینہ مدینہ لیکن کل مرشید نے جو ایک ہمیں ذہن دیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں ترکیبیں بنانا اسلامی بھائیوں کی یہ مجھے بڑا پیارا انداز لگا میرے مرشید کا اللہ پاک میرے مرشید کو سلامت رکھے اور مفتی صاحب باپا کو کتنے سارے فتح جو ہیں اعلیٰ آل الرحمٰ کے وہ الحمدللہ اللہ منہ زبانی ان کو الحمدللہ کتنی چیزیں یاد ہیں باپا کا حافظہ بڑا مضبوط ہے اللہ میرے مرشید کے صدقے میں مجھے بھی علم نافیہ عطا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو مرشد کا وفادار رکھئے جزاکم اللہ خیرہ آمین آپ کا تو اس معاملے میں بدست تجربہ ہو کئی <languages> <To American stepped -ître> <t olhos> دفعہ میں اس کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ میرے سنت دامت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو تو یہ مسائل مسائل شرعیہ کا کیونکہ شروع سے ہی شغف رہا ہے توجہ رہی اس طرف تو بہت ساری باتیں آپ کو جو معلوم ہوتی ہیں وہ کئی بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی امام اہل سنت کا جس طریقے سے ایک عرصۂ سے آپ نے مطالعہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے تو یقیناً آپ کو بے شمار باتیں یاد ہیں اور اپنے علم باقاعدہ کسب کیا ہے پڑھتے رہے ہیں علماء کی بارگاہ میں جاتے رہے ہیں علم حاصل کرتے رہے ہیں یعنی جو فتح سنتے رہے مسائل علماء سے معلوم کرتے رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری معلومات امیر سنت کے حوالے سے حاصل اس میں یہ ضرورت کروں گا جی امین کہ ماشاء سنت نے جو پیغام دیا یہ ہم سب کے لیے اس میں آپ کو یاد ہوگا تین روزہ سنو دوبارہ بارا اسلام آباد یہ مفتی صاحب نہیں ہو رہا تھا ایک عرصے سے ہم شورا ہماری اس وقت نہیں بنی تھی مرکزی مجھے شورا ہم نے امیل سنت حاجی اس وقت ہمارے وہ مرکز میں شورہ کہ رکن نہیں تھے ہم امل سنت کے پاس حاضر ہوئے اراکین نے شورا اور ہم نے عرض کی کہ اسلام آباد کا اجتماع تین دن کا بولا ہاں بالکل شروع کریں تو ٹائم دیں آپ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ٹائم کی کیا ضرورت ہے آپ اجتماع کریں کہ آپ ٹائم نہیں دیں گے تین دن کا اجتماع رات آپ کا بیان دن میں آپ کا اتوار آپ کا بیان دعا تو تصور مدینہ تو یہ سب ہے تو کیا ٹھیک ہے باپ کرو اب اس کو تھوڑی سی وہ دیوانگی والا عالم تھا اسلامی بھائی کا تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے لگتا کرنا پڑنا نہیں چھوڑا گاؤں یوں کر کے تھوڑا سا کیا اور آپ جائیں اپنا مشورے کریں میں بیٹھ گیا اسلامی بھائی ہمارے آ جہاں تھے ہم لوگ میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا میرے سورج دیوار کا میں آپ کچھ لکھ رہے تھے ہاجی حافظ صاحب لکھتے مجھے پرچی دی بولے جاؤ یہ اراکین نے کو پڑھ کے سنا دو میں آیا پھر پرچی پر ہی تو یقیناً دل بھرایا میرا اور میں وہ پرچی بیان کی رکا تھا ایک لیٹر تھا چھوٹا سا اور اس میں جو خلاصہ تھا نا اس کا یہ تھا جو آپ نے ابھی اشاعت فرمایا تھا کہ دین کے نام پر لوگوں کو جمع کرو اسلام کے نام پر جمع کرو ایک تو یہ تھا پھر یہ بھی تھا کہ اب جو آپ جو اجتماع کریں گے اس میں بھی تقسیم کریں یہ بیان کرے تو وہ دعا کرے وہ یوں وہ یوں تو بس یہ کہ اس طرح اسلام اور دین کی قریب لوگوں کو کرتے رہے اور یہ امیر سنت کی آج سے نہیں شروع سے ہم نے یہ جب میں دعود اسلامی کے مدی ماحول میں آیا ہوں تو امیر حج کو تشریف لے جاتے تھے نا تو ہفتہ وار اجتماع میں اسلام میں کم ہو جاتے تھے اور جب حج سے واپس تشریف لاتے تھے تو جم ہو جاتا تھا ہمیں تو نہیں اتنا اندازہ تھا جو ہو سکتا تھا اس, اس ٹائم پر امیر سنت سے اسلامیہ کہتے ہوں گے ذمہ دار کے ہی ہوا تھا وہ چھاچن آوا نہیں بتائے کم ہوں گے تو امیر اس وقت گزار میں مسجد میں آئین اجتماع میں فرمائے کرتے تھے کہ جو الیاس قدری کے لئے آئے ابھی اٹھ جائے یا وہ ہے جو اللہ کے لیے آتا ہے یہ یہ جو امیر سنت کی جو دھن ہے نا مدنی دھن یہ شروع سے ہے میں ہم جب سے میں دعود اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ون سے میں سنو دیکھ رہا ہوں مگر میں اس کا ایک بڑا اس کی ایک بڑی پیاری برکت دیکھ رہا ہوں آج ابھی امیر. امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے رہے اور اللہ اپنے بندوں کو ان کے قریب کرتا رہا یہ بہت خوبصورت ایک نظام ہے جو ان کے یہ ان کے قریب آ رہے ہیں لوگ اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے وہ روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت آسمان میں فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے پھر اس کی محبت نیچے اتاری جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتی ہے تو یوں لوگ اس سے محبت کرتے تو یہ ایک محبت کا سلسلہ ہے پھر یہ محبت جب ان کے قریب ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صدی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے قریب کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے قریب کر رہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک نظام ہے اور ایک انداز طریقہ کار بزرگوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ میل سن کا سایہ دراز فرمائے اور ظاہر ہے کہ ان کا ذکر ان کی فرما برداری اور ان کی محبت یہ ہمارے دل میں جتنی بڑھتی ہے اسی قدر ان کی بات ماننے کا دل کرے گا جتنی ان کی بات ماننے کا دل کرے گا اتنا انشاء اللہ تعالیٰ اسلام و شریعت اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا جی پڑا تھا تو یہ صحیح نہیں ہے یا تو ماشا اللہ پڑا کریں یعنی اس پہ رک گئے اور اگر آپ نے عراب پڑھنا ہی ہے تو اس پہ اراب ماشا اللہ ہو بنے گا ماشا اللہ ہی اراب نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بندی سے مدثرا کر رہا ہوں میٹھے میٹھے نگرانی شعرا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ابھی مدنی مذاکرے کے دوران سردار آباد سے ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی جنہوں نے امیر علیہ سنت دامت برکات اکت ملالیہ کے لیے چند اچھے اچھے بات استعمال فرمایا لیکن امیر علیہ سنت نے ان کے سوال کا جواب اتنا نہیں فرمایا اس بارے میں اس موضوع کو لے کر امیر علیہ سنت کے مریدین کی اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا اور کیا ہمیں اپنے مرشید کے بارے میں چھے چھے بات کہنے چاہیے جزاک اللہ خیب بالکل کہنے چاہیے انہوں نے اپنا کام کیا اپنا کام کرے یہ تو ہماری تربیت کر گئے نا کہ اپنے لیے القاباد پسند نہ کرو یہ تو ہمیں سکھا گئے ہیں, ہمیں سمجھا گئے ہیں اب یہ کہہ گئے یہ کہ کہیں گے کہ میرے اتنے الکاباد لیے تو میں تو مرد تیر کے القاباد نہیں لگائے گا تو پھر کیا کرے گا لیکن یہاں تربیت ہے ہماری مذاکرے کا ایک بہت پیارا حسن ہے ہے آپ اپنی عادات کو بیان کر کے ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے اس طرح کو القابا لے تو, تو پھر ہم تو ہمیں نا اتنا تو وہ بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اب کیوں میرے لیے اتنے آپ وہ کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں سکھا گئے کہ اپنی طبیعت اور اپنی نفس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی نفس پر کیسے قابو پانا چاہیے اور یہ تو ایک بڑا یہ تو بڑا خوبصورت اور میٹھا بدنی انداز تھا میں تو نہیں کرتا جاؤ <laughs> <laughs> وہ کتنے ایک میٹھا رہا تھا نا کہ میں, میں تم سے بات نہیں کرتا جاؤ تو یہ تو سامنے والے یار کتنا میٹھا انداز ہے نا تو یہ ہوتا ہے مگر اس میں امیر سنت کی کمال درجے کہ ہمارے لیے تربیت ہے اور مجھے بھی اس سے سیکھنے کو ملا اور ہر اسلامی بھائی کو اور اسلامی بہن کو اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر آجزی ان کی ساری توازو ہونی چاہیے اور بالخصوص خاص طور پر یہاں پر حب مداح سے بچنے کی یہاں تربیت ہے اپنی تعریف کی خواہش سے بچنے کی یہاں ہمیں تربیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ میری سن کا سایہ دراز فرمائیں اور یہ جو بات اب بھی ہمارے اسلامیہ نے نوٹ کی ہے آج بھی ایک شخصیت آئی हुँ. محمد ساجد تاری سی لنکا کے شہر کولمبو سے نگرانی شورا مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں آپ سے عرض ہے کہ ابھی سردار آباد سے جو مدنی مذاکرے میں کال آئی تھی جس میں کال کرنے والوں نے باپا کے ساتھ بہت سارے القابات لگائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے الگاباد لگائے جائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن باپا نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں الحمدللہ للہ آپ سی لنکا میں تشریف لائے تھے الحمدللہ للہ آپ کے آنے کی برکت سے یہاں بھی مدری مذاکرے کی بہار ہے بہت سارے اسلام بھائی الحمدللہ مدری مذاکرہ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں مزید برکت کی دعا فرمائیے گا اللہ اور برکت دے اور مدری مذاکرہ دیکھنے کی اور دیگر بارہ مدنی کاموں کی دھوئے مچانے کی توفیق عطا فرمائے اس کا جواب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے امید سنت کے انداز مبارک پر دے چکا ہوں صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو شخصیت کا آنا اور جس طرح آپ نے ابھی غیر تنظیمی حوالے سے بھی جو داستان میں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تربیت کا ایک مدنی پھول دیا تو وہ شخصیت نے بھی جو نوٹ کیا اور اس کو لکمہ دینے کے حوالے سے جو ایک بڑا خوبصورت انداز فرسٹ ٹائم آئے تھے نا تو ان کو ایسا ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت بیٹھی ہو موتی صاحب تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ان کو مطلب یوں لائف جا رہا ہے میڈیا پہ جا رہا ہے لاکھوں کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مطلب اتنا بڑا تحریک اتنی بڑی امیر ہیں اور بانی ہیں اور یوں یوں ہے یوں یو میں کیا ہے اس میں آ رہے کو دور ہی نہیں ہے اور پھر اس میں سامنے سے کسی نے لکما دے دیا اور اب یوں کر رہے تھے رئیسو متقل زمین والا موضوع تھا تو یہ دیکھے نا وہ اس سے ملے سنت کے مقام اور مرتبے میں اور آپ کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہی ہوا اور یہ لیسن ہے یار میسج ہے کہ مطلب یہ حوصلہ افزائی بھی ہے اور ہم سب کو تو سکھا رہے ہیں میں آج ہم مدری مذاکرے کو اس انداز سے دیکھیں کہ اس سے میں نے کیا سیکھا میرے لیے مجھے کیا سیکھنے کو ملا امیر سنت نے اپنے لیے جو کام کیا اس کام کے لیے میرے لیے کیا سبق ہے میرے لیے کیا لیسن ہے مجھے اس میں سے کیا مدنی پھول کے میں اپنے کردار کی اپنی سوچ کی اپنی سمجھ کی میں اصلاح کر سکوں نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عموماً میڈیا پہ ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہوں گی نا یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ مطلب لے اور اتنا آدمی خوش اسلوبی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ان، ان مطلب کہ ان چیزوں کو قبول کرے مدینہ مدینہ مدنی میں مدنی تو جواب پر سوچ رہا تھا کہ آنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بعض وہ ایک ہی جملے میں سارا ان کا ہے تراوی والے کا جو مثال دینے کی نماز پڑھا رہا اور لکما دیتے تو یہ لکمہ لے لیا میں نے بھی ماشاءاللہ اللہ کال دی دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شزاد عطاری ضیاء کو رہا ہوں ماشا اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کی کیا ہی بات ہے اتنا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی مذاکرہ اور اس کی خوشبو اور اس کی چاشنی اس کی رکت مدنی مذاکرے کے پیارے انداز محب صاحب اور عمران بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے عمران بھائی مرشد کی تعلیم جو ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرید کے دامن کی وسعت کتنی ہونی چاہیے تو اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ حاصل کرنے والا جو ہے وہ اپنا دامن کیسا رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی فرمانے کا شکریہ دامن بچھا کر رکھے دامن خالی رکھے روزانہ پیالہ خالی لے کر آئے اور بھر کر لے جائے ایک طالب علم جس طرح ایک کلاس میں ایک درجے میں اپنے استاد ٹیچر کے آگے بیٹھ کر سیکھتے ہیں اسی طرح ہم کو مدنی مذاکرے کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کا انداز ایک کلاس کا انداز ایک درجے کا انداز ہونا چاہیے کہ ایک استاد الحمدللہ ہمیں سکھا رہے ہیں جس میں ان کا, ان کا قول بھی شامل ہے ان کا فعل بھی شامل ہے جی ہاں جی امی لیکن اس میں بعض اوقات یہ نہیں لگتا ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہر کوئی اپنے طور پر نہیں لیتا ہوگا اب جیسے آج ایک موضوع آیا تھا منگنی کا کہ منگنی ہو گئی تو اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں اس طرح کا ایک کوئی سوال تھا اور اس پر دیکھ سکتا ہوں دیکھنے کا بھی تھا دیکھنے کا بھی اور بات چیت تو امیر علیہ سندر نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ کو اب مزید احتیاط کرنی ہے آہ. لیکن یہاں پر ہر کوئی نہیں لیتا ہے یعنی یہ مطلب اگر سن بھی لیا تو کہا کہ یہ تو وہ اس طرح کے جو ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں تو جناب یہ تو وہی سوچیں گے نا یعنی یہاں پر اگر کوئی بڑا آدمی بھی سن رہا ہو اس کی فیملی میں ایسے میٹرز ہوتے ہوں تو وہ بعض اوقات ہر کوئی لیتا نہیں ہے امی بھیا ذہنیت کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے نا ایک تو حکم شریعت ہے نہیں وہ تو ہے لیکن جیسے میں مدد چاہوں کے ناظرین میں چونکہ سب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا بات ہو کہ اس کو اٹم کرے کہ اگر آج کوئی نا چھوٹی سی بھی لیکیج ہو اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بڑے دھماکے سے بچ جاتا ہے تو اگر ہماری فیملی میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے رواج ہے جو ہماری نظر میں بھی ہے ہم نے اس کا مسئلہ بھی سن لیا لیکن ہم اس کو یوں نوٹس نہیں لیتے منع کرتے جی کر بلکہ بدقسمتی کے ساتھ تو اب ایک سے کئی واقعات ہمارے جی سوسائٹی میں جب منگنی کے بعد ٹوٹے ہیں اور منگنی کے بعد یہ لڑکا لڑکی گھومتے پھرتے رہے یہاں جاتے رہے وہاں جاتے رہے وہ نیچے جائے موٹر سائیکل پر آئے ہارن بجائے گاڑی لے کر آئے اور لڑکی کی ماں لڑکے کا باپ تیار کر رہے مطلب بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے تب اس ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ لڑکی کو لڑکے کے گھر والے لینے آتے ہیں یہ بھی ہے میمن کمیونٹی میں بھی تو مجھے پتا ہے اب کن کن جگہ پر خاندانوں میں ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیجیے گا کہ منگنی کے بعد دعوت وغیرہ میں لڑکی گھر والے لینے آتے ہیں لڑکے کے گھر والے لینے آتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے لڑکا جاتا ہے یہ بھی ایک ہوا ہے کہ بندو چھ چھوڑ کر آ جاتا اب یہ جب چھوڑنے جائے گا نا تو پہلے گھمائے گا ہاں وہ آئس کریم آئس کریم میں یہ سب ہوتا ہے یہ ہے اور پھر کوئی توحفہ وغیرہ بھی دینے دینے کا ہوتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں یہ مطلب کہ کوئی اسلام اور دین کی تعلیمات ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ گئی ہیں بہت خوبصورت بات کی ہے عالم صاحب نے آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں تمہاری اولاد پر تو بھروسہ ہے ٹھیک ہے تمہیں تمہاری بیٹی پر بھروسہ ہے میں تمہارے بیٹے پر بھروسہ ہے لیکن شیطان پر تو تمہیں اعتماد نہیں ہے نا شیطان پر کون بھروسہ کرے گا پھر ایک روایت کو نقل کیا روایت نقل کیا کہ کی خلاصہ یہ ہے کہ جب دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے ہوں نا ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اب وہ شیطان ان کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے نا ان کے اندر ایک مختلف خیالات پیدا کرواتا جب سمجھ رہے ہیں تو تمہیں شیطان پر تو بھروسہ نہیں ہے نا تو کیوں اپنی اولاد کو داؤ پہ لگاتے ہو اسی طرح جو بیٹھتے ہیں وہ کیوں داؤ پہ لگ رہے ہیں اسلام و دین کا ایک خوبصورت سا ایک نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر اینڈ کرسٹل میسج ہے کہ ایک مرد ایک اجنبی مرد ایک عورت کے درمیان ڈفرینس اور ڈسٹینس موجود ہیں so کلوز کریں وائی تو یہاں مطلب کہ نہ اف کا اشارہ نہ بٹ ہے دیر از نو ایف اینڈ بٹ اسٹریٹ اینڈ فارورڈ میسجز یہ ہمیں ڈلیور ہو رہے ہیں کہ ہم یا جنبی مرد اور عورت کے درمیان جو فاصلے ہیں جو اسلام الدین نے جو فاصلہ دیا ہے بلکہ اب میرے سننا یہ فرمایا کہ منگنی کے بعد تو اس معاملے میں خطرات اور بڑھ جاتے ہیں یعنی ایک اسٹیپ آپ فارورڈ ہوئے ہیں سو پلیز اسٹاپ یور اور آپ اپنے آپ کو روکیں اور آگے نہ یہ آگے بڑھنا اور ہلاکت میں لے جانے کے مترادف ہوگا کو اور ہلاکت کی طرف لے جائے گا اور یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے ماں باپ سٹینڈ لے لیں اگر بیٹی کے ماں باپ منا کرتے ہیں, ہم نہیں بھیجتے آپ اپنی بیٹی کا رسٹ لے رہے ہیں آپ یہ سوچ گا منع کریں گے تو منگنی ٹوٹ جائے گی بھیجنے کے بعد منگنی ٹوٹ گئی تو کیا کرو گے بھائی اور اگر یہ آپ سے لڑ رہے بولے نہیں نہیں آپ کو تو بھیجنا پڑے گا ہمارا بیٹا ہیوں ہمارا بیٹا یوں تو میرا خال کے کہ پھر بیٹی کیوں داؤ پہ لگائے بندہ یار میں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک غیرت مند باپ ایک غیرت مند ماں ایک غیرت من بھائی ایک غیرت مند خاندان اپنے گھر کی بیٹی کو داؤ پہ کیسے لگائے گا بہن داؤ پہ کیسے لگائے گا بھائی داؤ پہ کیسے وہ بیٹی داؤ پہ کیسے لگائے گا بھائی جتنے مرد ہے وہ اجنبی لڑکا ہے وہ کیسے آئے گا لہذا یہ تو کلچر ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر نہ مطلب کہ یہ, یہ سب بلکہ یہاں تو منگنی میں تو انگوٹھی پہنا دعوت ہوتی ہے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں مرد اور عورت پھر اسٹیج کے اوپر تماشا ہوتا ہے ہار پہنا جاتے ہیں لڑکی لڑکے کو لڑکا لڑکی کو ہار پہنا اور بھائی بہن اور رشتے داروں خاندان والے دیکھ رہے ہیں ماضیاں بج رہی ہیں تو مووی بن رہی ہے دنیا بھر میں اب تو سوشل میڈیا ہے تو جناب فلاں ٹیوب پر تو فنا اس پر اس پر پھر وہ وائرل کر دی جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے جس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم جشنِ ولادت منا رہے ہیں ان کے مقصد ہے, مقصد ولادت کو تو سمجھیں مقصد واحص کو تو سمجھے ان کے آنے کے مقصد کو تو سمجھے کہ وہ تو وہ تو حیا کا درس دیتے ہیں وہ تو فرماتے حیا جتنی ہو, اتنی خیر ہی خیر ہے اسی طرح کا ارشاد ہے نا آ, اور جس میں حیا اس کا جو جی چاہے کرے حیا کا ایک بڑا مطلب عمدہ سبجیکٹ ہے اسلام کا حیا حیا بڑا عمدہ سبجیکٹ ہے الحیا الحیاؤ شعبت و من المانا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے اور یہ طویل ندیش میں سے ایمان کے اتنے شعبے ہیں پھر فرمایا الحیاؤ شعبت و من ایمان یعنی جن شعبوں کو میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا ان میں حیا تو تھی مگر حیا کو الگ سے بیان بھی کیا گیا اور یہاں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس کی اور بات کو واضح کیا گیا حیا کا اسلام بڑا مقام ہے لہذا یہ جو سوال تھا میں نے کسا نام نہیں لیا تھا کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ میری منگنی تو میں نے نام ہی نہیں لیا کہ نام لوں گا تو شہر کا بھی نام ہے بندے کا بھی نام ہے وہ چلا جائے گا تو انہوں نے سوال کیا تھا تو ہم نے مطلب کہ ہم نے تو آپ کو بچایا تو یہ جتنے بھی یہ سوسائٹی کے لوگ آج امین نے فرمایا کہ لوگ اپنے اوپر لیں تو اپنے اوپر آپ یوں ہی لیں گے نا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے اور میں بھی اس میں انوالو بے نمازی کو سمجھایا جائے اب یہ تو نہیں کہ وہ بے نماز جب آپ بھی نماز ہے تو یہ آپ کو بھی کہا جا رہا مدنی شروع سے میرا سوال کیا ہے کہ جو یہ سید کا سوال ہو رہا ہے اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ سید اداری دار ہو اور اس کلاسوں میں انگوٹھی انگوٹیاں وغیرہ جس طرح چاہیے السلام علیکم سمجھا نہیں کیا انگوٹھی وغیرہ پہنی بھی اس نے داڑھی منڈا ہے فسکو فجور والے کام ہیں تو دیکھیں اس کے کام امیر سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ اس طرح کی برائیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں اس کے ساتھ ہیں اس کی سیادت اس کا جو سید ہونا ہے اس کی تعظیم ختم نہیں ہوگی تعظیم پھر بھی اس کی رہے گی تو وہ برے جو کام کر رہا ہے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانے کی صورتیں بنیں گی کہ کس طرح اگر وہ آپ کی بات مان لیں گے وہ کہ برے کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے تو پھر سمجھانا آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ کو سمجھ... ان کو سمجھائیں اور نہیں سمجھا سکتے تو کام کو برا جانیں گے جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کی برائی نہیں کریں گے کون چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ریاض احمد ہے میں جبیل شہر عرب شریف سے بات کر رہا ہوں میرا شدہ سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس کچھ منت کے کچھ پیسے ہیں کیا اس منت کے پیسوں کو میں ٹیلیتھون میں لگا سکتا ہوں نہیں مفتی صاحب منع کرے منت کے پیسوں کو اب ٹیلیتھون میں نہیں لگا سکتے منع کر دیا مفتی صاحب نے جاتے جاتے مسئلہ سمجھا دیا اور اب میں وہ کالنگ وہ میسج ہمیں کال دینے والوں کو ویر کر دو اب شرعی سوالات نہ پوچھے جائیں جی آجی امین آپ نے کیا کیا نوٹ کیا میں نے تو یہ کہ نقشے نالے پاک ہائے ہائے مدینہ مدینہ عورت اسلام مدنہ مدنہ ہوئے والوں کی پہچان ہے نقشے نالے پاک ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تعلیمات دی کہ بس اللہ کہہ رہے کہ یہ بہت پیارا میسج ہے ہمیں سورت ہے اور یہ سمجھے کہ کئی اسلامی بھائیوں کے بہت سارے وہ ایک پرانے واقعات ہوئے خیالات جذبات یاد آ گئے ہوں گے مجھے تو یاد آ رہا تھا وہ امیر جو جیب سے نالے پاک کا نقش نکالا کوئی سوال نہیں تھا لیکن یہ بھی ایک وہ پوری روٹین تو ہوتی ہے لیکن ہر ایک کی مستقل عادت بنا کر رکھنا یہ ہو نہیں پاتا ہے لیکن یہ ماشاء اللہ جیسے کہا نا میں تو رکھتا ہوں اور پھر اس میں جو نیتوں کا اظہار اور یہ سب رکھے اللہ ہمیں بھی توفیک رکھنا چاہیے میں نے نیت دلعا دلعا میں نے بھی نیت کر لی تھی الحمد جی کالتے جی ہیں سر پر بھی وہ جی میں نے بھی سر پر وہ لگانے کی بھی نیت کی دے گا یار لگاؤں گا میں انشاءاللہ شاء اللہ پاپا لگاتے اپنے بھی لگائیں گے جیب میں رکھیں گے یہ اپنے پر لیں ہم اپنے پر لیں امیل سمندر کے حوالے سے جی اور کیا اس میں بچوں کو جو احتیاط بیان کی یہ سوال شروع کا تھا اور خاص کر یہ اس وقت موجود ہوتے ہیں تو وہ شروع میں شرکت نہیں کرا بہت عشق بھرا محبت بھرا اور شروع سے شرکت کیا کرے نا لیکن اس میں ایک بات میری اور بھی توجہ گئی کہ اگرچہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اجازت بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا جیسے ہاں لیکن امیر علیہ سنت نے جب اپنا معمول بیان کیا تو اس میں یہی ہے کہ نہ لے جی معمول بھی بیان کیا اور پبلکلی کیوں یہ پتہ میں چینل پہ بیٹھا ہوں آپ کو یہ اندازہ کہ پبلک کس طرح جیتی ہے آپ دیکھ رہے اپنی اپنی روٹین بھی بیان کر رہے ہیں کہہ رہے کہ میرے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اچھا آپ کے لیے اتنا یہ ہے تو شرح حکم یہ کہ اگر آپ یہ کر بھی لو تو یہ جو ہے نا عوام کو بھی ساتھ لے کر چلنا اور بتا دینا کہ بھائی یہ عوامی ہے اور ٹھیک ہے یہ کرے اچھا ہے بہتر ہے اور کرنا چاہیے کہ ناجائز نہیں اور یہ حکومت شریعت سارے بیان کرتے ہیں تو ایک ریلیکسیشن جو ریلیز بھی کرتے ہیں نا میرے اس یہ بھی ایک ان کا اپنا حصہ ہے مسجد کیا نوٹ کیا جائے انہیں لکھ رہے ہودر درا در یہ آپ کی کوالٹی ہے ہمارے حاجی امین جو ہے نا ماشاءاللہ یہ مدری مذاکرہ لکھتے رہتے ہیں یہ ان کو یہ اور ماشاءاللہ ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نکران حاجی شاہد یہ بھی الحمدللہ ان کو بھی یہ بس ایک روٹین ہو گئی ان کی کہ بس وہ لکھتے رہیں تو یہ لکھنے کی عادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ مینوان تو پورے پورا نہیں لکھا جاتا لیکن بہت سارے مدری لکھ لیے جاتے بڑا پیارا ٹاپک آج ہوا حسن زن پر تو میں نے عزت والا عزت دو تو وہ سر پھیل جاتا ہے نہیں اس لیے عزت نہیں دیتے یہ پھیل جائے گا اب اسے کیا, کیا و... سمجھے گا اس پر, اس پر جو سمجھایا نا کہ آپ کے پاس کون سا حال ہے یہ آپ کو عزت دینے تو پھیلا ہے اچھا وہ پھیلے بھی تو پھیلنے تو آپ کو کیا جاتا آہ آہ ہے بس شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر وہ پھیلتا ہے تو آپ بھلے اس کو مطلب یہ میرا یہ پہلا سوال تھا اصل میں جی جی متنی مزہ کرے گا یہ پہلا سوال تھا یہ ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم کسی کو عزت و محبت دیتے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے اور ان کی اصلاح کیسے کر رہے ہیں امیر سندر کوئی اسی کی اصلاح کی ہے یہ بول رہا تھوڑی جگہ گشا کر لیں اپنے پاس اس کو پھیلنے دیں نہ اس نے اللہ میں نصیب فرمائے اور جس کو وہ پھر وہاں ہوا ہے نا لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو لوگوں کو ان کے درجوں کے مطابق عزت دو تو یہ بڑی ابتدا یہ سارا مطلب امل کے مدنی پھول تھے اب ابتدا سے آیا کرے بیٹھ جایا کرے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں سب آٹھ بجے ساڑھے سات بجے عشا ہے فیضان مدینہ میں آٹھ بجے کے آس پاس تلاوت و ناز شریف کا سلسلہ ہوتا ہے سنو تو بیاں جلوس سے میلا تقریباً اس کے بعد امیر سنو کے آمد ہو جاتی ہے تو آپ بھی عشا کی نماز اگر علاقے بھی پڑھتے تب بھی پہنچ جائیں گے اور جب گھر پہ بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو عشا پڑھ کر گھر پہ کھانا کھا کر بھی آپ بیٹھے دیکھیں شروع سے متح مذاکرہ دیکھیں تو ان گی اور ان میں کو صلو حبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ جی کون دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ بھی چالو ہو گیا اس کا نام ہی مہکارا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی حاصل ہوئی کہ مدنی مذاکروں کا نچوڑ اس میں سننے کو ملے گا بالخصوص جو محروم رہ جاتے ہیں لائیو دیکھنے سے اس میں بھی کافی استفادہ حاصل کر لیں گے دعائیں مخرت کا ملتجی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ بہت شکریہ مگر اب یہ سوچ کر کے یار آخر میں اپنے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک دیکھ لیں گے تو یوں انڈی چوڑ تو یہ نہیں ہے یہ تو توجے گا تو کچھ گا ہی نہیں ہے کچھ ہے ہی نہیں تو اس سے آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو مدنی مذاکرے کے آخر میں مدنی مذاکرے کے مدنی, مذاکرے, مدنی مذاکرے میں, یہ جو چند ایک جملے کے نکل جاتے ہیں تو یار سنت فرمایا ہوگا تو یہ تو آپ کی ہرس بڑھائے گا اور تو یہ مہربانی کر کے کاپنا کرتے کہانی ہے لیکن کوئی یہ لے نہ لے گا آخر میں یہ اپنے دیکھ لیں گے تو وہ نچوڑ مل جائے گا اب یہ تو کتنے سوالات ہوئے تو ہر سوال کا تو جواب ہم یہاں نہیں دے سکیں گے نا کال سوال یہ ہے کہ اوراغ مقدس جو ہوتے ہیں کے اندر اسلائی بھائی سلے ہوتے ہیں نا مسلح یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس سے کوئی اوراغ نہیں بنے ہوتے جلدان وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ریلے وغیرہ ان کا معلوم کرنا تھا کاغذ کے علاوہ یہ ریلے وغیرہ سب ڈال اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مجلس کے اس میں کیا کیا اصول بنے ہوئے ہیں آپ کے کچھ علم ہے مدری مذاکرے میں تو فرمایا تھا پاپا نے کہ یہ ڈالنا چاہیے اور اس طرح کچھ فرمایا بتایا تھا کوئی چیز نکال نہ دے ہو سب کو یوں میں اسلام بھائیوں کو بھی ترغیب دلائی تھی کہ یہ چیزیں بھی جو وہ ٹھنڈی کر دیا کرے کال دیں میرا نام محمد جعفر اطواری ہے باب ندی کراچی سے عرض کر رہا ہوں مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی میں پروگرام میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی یا عورت پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی مفتی صاحب سے جواب لیجئے گا مفتی صاحب چلے گئے الحبیب صلی اللہ تعالحمد ان شاء اللہ مدنی مذاکرے کی ایک بڑا بیان بھی تو میرے چار سوال باقی ہیں اچھا لیکن ایک جو بڑی مجھے تو مزہ آیا مکے میں بارش ہوئی ارے واہ اور اس کا تذکرہ ہوا پھر اس پر طواف کے حوالے سے لیکن طواف کے حوالے سے اعلیٰ واقعہ بیان ہوا لیکن اعلی حضرت کا ایک جملہ جب میں سب نے فرمایا کہ اعلی حضرت کو حدیث یاد آ گئی اب میں یہ سوچنے لگا کہ اس میں آپ سے بھی یہ لوں امیر علیہ سنت کا تو معمول دیکھا ہی ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو روایتیں یاد آتی ہیں اور عمل کی طرح عمل طرح حدیث پر عمل ایک بڑا تاریخی جملہ میں امیر السنت سے سنتا ہوں میرے لیے ہسٹوریکل سینٹینس ہے ہسٹوریکل ورڈنگ ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا آپ نے قلم اٹھائی بہت ہسٹوریکل ورڈ امیر سنت کا کہ کسی نے امیر سنت کو کہا کہ یہ تو مستحب ہے کیا کہا یہ تو مستحب ہے آپ نے جب جواب دیا کیا مستحق ہے کیا مستحب قابل ترک ہوتا ہے یعنی یہ میرے لیے یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مطلب وہ فرحت بخش آپ کی یہ ورڈنگ ہے یعنی مستحکب کرے ثواب ہے اچھا ہے کریں گے تو ثواب میں لے گا نہ کرے تو گناہ نہیں لیکن مستحب تو ہے نا ثواب کا کام تو ہے اچھا کام تو ہے تو آپ کو کسی نے کہا مستحب ہے تو آپ نے فرمایا کہ مستحب قابل ترک ہوتا ہے یعنی مستحب اس لیے ہے کہ اس کو ترک کیا جائے یا مستحب اس لیے کہ اس کو کیا جائے تو آپ کے جو انداز ہے نا اس میں مستحب کو بڑی اہمیت حاصل ہے آپ وضو بھی کرتے تو مستحبات پر عمل کرتے ہیں نماز میں مستحبات پر عمل کرتے ہیں نارملی لوگ مستحبات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے مگر چونکہ نیکیوں کا حریص ہوگا نا جس کو پتا کہ مجھے اس عمل میں نیکی ملے گی وہ چھوڑتا نہیں ہے مستحبات کو بھی تو یہ اسی طرح کے حدنی پور کہ آپ بس یہ حدیث پر حدیث پر عمل اس حدیث پر عمل اس حدیث پر عمل یہ اچھی نیت یہ اچھی نیت تو یہ بھی سیکھنے کو ملا ہم کو ماشاء اللہ مدنی مذاکرے میں اور پھر وہ جو خوشبو لگائی اور دفتر مزاح یار یہ تو باپ بہت پیاری بات کی باپا نے کہ نہ لگا یار نہ لگاؤ یار تکلیف عیدا مسلم واقعی یار عیدائے مسلم کا جو ٹاپک ہے یہ تو مدینہ مدینہ ٹاپک ہے اللہ کرے م... کہ یہ موضوع صحیح طور پر بمبر اور مہراب سے اگر صحیح بیان ہو جائے نا عزا مسلم سے بچنے پر اتنی تکالیف ہمارے کو پر محلوں میں علاقوں میں بلڈنگوں میں ہی ہاں, دی جاتی ہیں اتنی تکالیف دینے کا سلسلہ سینس نہیں ہے شاید اس معاملے میں کوئی بیسیکلی تربیت نہیں ہے کہ ہمیں مطلب کہ لوگوں کو راحت کیسے پہنچانی ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے کیسے بچانا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایزائے مسلم سے بچیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کام سے بچیں یعنی ایسی خوشبو کا آپ لگا رہے ہو اور سامنے والے کو اس خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو پتا کہ میری اس خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے اب خوشبو نہ لگاؤ یار کیا ہے یہ جو روایت دھیان کی کہ مسلمان کو اپنے شر سے بچانا جنت میں لے جانے والے حمال میں صحیح اللہ تعالیٰ عمل کی اچھا اس میں یہ جو گجو والا جو اجتماع دکھایا تو اب گجو کے اجتماع میں ایک بات جو امیر سنا تھا پرانا اپنا واقعہ جو سنا ہے کہ ساڑھے چار اسلامی بھائی جو تھے وہ آخری بیان میں کہ بہت چار بڑے دو تین تو وہ جو چھوٹے بچے تھے چار اور چار بڑے تھے تو اب اس میں ذمہ داران کے لیے کتنا ایک درس ہے کہ وہ دور کہ جس میں اس طرح کا ایک کیفیت رہی اور آج اسی شہر میں امیر علیہ بظاہر تشریف نہیں لے گئے اور ان کے نام میں ماشاءاللہ کتنے جمع ہو اور میں آج امین یس کروں اللہ کریم امیر کو سلامت رکھے جب کام تقوی اخلاص اور محبوب کریم کی سچی محبت کے ساتھ کیا جائے نا اللہ تعالیٰ اس میں برکت یعنی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کا حق دبانے کے لیے کسی کی مطلب کہ وہ نہ اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے اور نہ حق کسی کے ساتھ کوئی سا برتاؤ کرنے کے لیے کیا جائے تو اس میں کہاں برکت آئے گی اس میں کہاں کامیابی ملے گی تو مجھے امیر سنت کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کا کمال درجے گا یہ ہے کہ بس آپ حق کا بول بالا چاہ رہے ہیں بے شک حق اور کیا ابتال باطل ابطال باطل اس کر کے مطلب ابتال باطل تو یہ ہے کہ مطلب باطل کو ختم کرنے باطل ختم ہو اور حق کا چرچا ہو یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو ترقی دیتا ہے آدمی کو کامیابی کی منزلیں پار کراتا ہے اللہ ہمیں بھی تقوی پرہزگاری اور اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے اور کالے ہیں لیکن مجھے بتایا کہ شرعی سوالات کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی عدم موجودگی میں میں شرعی سوالات کے جوابات کیسے دے سکتا ہوں میں اپنے اتنی تو پاتا ہی نہیں ہوں اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے انہیں نکی کا جذبات تا فرمائے کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد